مگر وہ جنہوں نہیں توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بخشنی والا مہربان ہے